تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا وإنَّا ہم ناتھ بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرونا کریوا نسیبا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس رہا ہے کام الحمد لله رحباه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ابراہیم یہودی ماں کانشر کی صداق اللہ آج ہم نے سورہ عمران کی آیت نمبر 66 سے اپنے درس کا آغاز کیا ہے جیسا کہ آپ پہلے سن چکے کہ یہودی دعویٰ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب پر تھے تو اللہ فرماتے ہیں ہا ان تم ہا اا جج تم تیمال علم سنو تم لوگ ایسے امر میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں کچھ علم تھا فلیمت ہا علم تو ایسے امر میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کچھ علم رکھتے تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے اس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے تورات ان کے بعد نازل ہوئی انجیل ان کے بعد نازل ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو جھگڑا کیا اور ان کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو تمہیں کچھ بھی علم نہیں اس لیے کہ وہ تمہارے آنے سے صدیوں پہلے گزر چکے تو ان کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو بلاہ لا لاتمون اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نا کان ابراہیم یہودی بلا نسرانی ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نسرانی تھے بلا کان حنیفم مسلمہ بلکہ راہ راست پر چلنے والے مسلمان تھے وہ تو مسلم تھے اللہ کے فرما بردار اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے والے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والے مما کان من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے بھی نہیں تھے یا اس کی بھی تردید کر دی کس لیے کہ جیسے یہودی اور نصرانی دعویٰ کرتے تھے ابراہیم الاسلام کے بارے میں یہودی اور نسرانی ہونے کا تو مشرقین مکہ دعویٰ کرتے تھے ابراہیم الاسلام کے مشرق ہونے کا وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور کعبے کے مجاور تو تھے وہ کعبے کے خادم تھے, تھے وہ تو کہتے تھے کہ کعبہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اور ہم ہیں کعبے کے مجاور ہم ہیں کعبے کے خادم اور ہمارے پاس ہیں کعبے کی چادیاں تو ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ مشرقین میں سے شمار کرتے تو اللہ نے تردید فرمائی مما کا نمین المشرقین اور وہ مشرقین میں سے بھی نہیں تھے اس کے بعد ایک اصولی بات بیان فرمائی فرمایا کہ ان اولنا سی ابراہیم ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں للدین تب جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی وہ نبی اور یہ نبی بلدین آمنو اور جو ایمان لائے گویا کہ بتایا کہ حید ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کر دینا کافی نہیں بلکہ ان کی اتباع ضروری ہے تم صرف اپنی نسبت کرتے ہو یا اپنا نسب ان سے ثابت کرتے ہو لیکن یہ نسب اس وقت تک فائدہ نہ دے گا جب تک کہ ابراہیم علیہ اسلام کی اتباع نہ کی جائے اور یہ قاعدہ ہر جگہ کے لیے ہے اللہ کے نیک بندوں کی طرف محض نسب کی وجہ سے نسبت نہیں ہو سکتی بلکہ اتباع سے نسبت حاصل ہوتی ہے اگر کوئی شخص بہت بڑے خاندان کہے بڑے شیخ بزرگ اللہ کے ولی کی نسل سے تعلق رکھتے ہے لیکن اس کے اعمال اپنے جد امجد جیسے نہیں ہیں وہ ان کی اتباع نہیں کرتا تو یہ نصب اس کو فائدہ نہیں دے گا اور اگر کوئی شخص کمزور خاندان سے تعلق رکھتا ہے ایسے خاندان سے تعلق جسے لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہو سکتی ہے بہت سے لوگ نسبت کے لیے نسب پر گمنڈ کرتے ہیں نسبت کے لیے نسب کو کافی سمجھتے ہیں لیکن نسبت کے لیے نسب کافی نہیں اطاعت ضروری ہے اگر اطاعت نہ ہو صرف نسب ہو تو فائدہ نہیں اور اگر نسب نہیں ہے اطاعت ہے تو فائدہ ہوگا اسلام دنیا میں مساوات کا علم بردار ہے اور اسلام نے حسب نصب کے بتوں کو توڑ دیا کہ بڑے شخص کا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ایمان اور عمل ضروری ہے جو بھی اللہ کے نیک بندوں کی اتباع کرتا ہے وہ ان کے قریب ہے اور جو ان کی اتباع نہیں کرتا وہ ان سے دور ہے پہلے بھی سنا تھا حیرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ عمر قدہو فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور بیٹھا تھا قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی لیکن مجھے دل ملامت بھی کر رہا تھا کہ سب ہی روزہ رسول کے قریب جا رہے ہیں تم کیوں اس سعادت سے محروم ہو تو فرماتے ہیں کہ میں نے یوں محسوس کیا جیسے کوئی آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں جو لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں وہ نبی کے قریب ہیں اگرچہ ان کے جسم دور ہی کیوں نہ ہوں لیکن جو لوگ نبی کی اتباع نہیں کرتے وہ نبی سے دور ہیں اگرچہ ان کے جسم نبی کے قریب ہی کیوں نہ ہوں صرف مدینے میں ہونا یا بڑے خاندان سے نسبی تعلق ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں اللہ نے سمجھا دیا حضرت نور علیہ السلام کے واقع کے ذمن میں آن نبی کا بیٹا لیکن ایمان اور عمل صالح سے محروم تو نبی کا بیٹا ہونا اسے نجات نہ دے سکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہ اپنی لخت جگر نور چشم اور جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اے فاطمہ دنیا کا جو مال چاہتی ہو مجھ سے مانگ لو لیکن جہاں تک آخرت کی نجات کا تعلق ہے اس کے لیے تمہیں خود عمل کرنے ہوں گے میرا نصب کافی نہیں ہوگا تو فرمایا کہ ان اول الناس ہی بھی ابراہیم لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب کون لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی بہادر نبی اور یہ نبی بلذین بل آمن اور ایمان والے ایمان والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس لیے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والے ہیں المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا حامی ہے بدتو من اہل کتاب لو لم اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں یہ اللہ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں اللہ فرمارے کہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ یہ پروپیگنڈا صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں اور یاد رکھیں جیسے اہل کتاب کی ایک جماعت کل اس کوشش میں تھی کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا دیں آج بھی اہل کتاب کی کئی جماعتیں اس کوشش میں ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں سکولوں کے پردے میں ہسپتالوں کے پردے میں این جی اوز کے پردے میں اور لٹریچر کے پردے میں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں تقسیم کر کے دعائیہ شفائیہ اجتماعات منعقد کر کے متعدد زبانوں میں ریڈیو اسٹیشن قائم کر کے اور پاکستان افغانستان انڈونیشیا بنگلہ دیش اور افریقہ ان ممالک پر اہل کتاب کی خاص طور پر یلغار ہے میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ صرف بنگلہ دیش میں سولہ ہزار این جی اوز مصروف عمل ہیں اور مقصد کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا دیں اور ان کا ایک خصوصی پروپیغ... خصوصی ہتھیار وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے بس میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں جھوٹا پروپیگنڈا بس اوقات آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے حالات اخبارات میں شائع ہوں گے بنگلہ دیش میں پانچ لاکھ مسلمان عیسائی ہو گئے پاکستان کے فلاں علاقے میں دو لاکھ عیسائی مسلمان عیسائی ہو گئے فلاں یہ جھوٹا پروپیگنڈا حقیقت کچھ بھی نہیں صرف ذہنوں کو مرعوب کرنے کے لیے متاثر کرنے کے لیے الحمدللہ گزرے دور کے باوجود مسلمان عیسائی نہیں ہو رہے عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں بحمد اللہ. ابھی پچھلے دنوں میں نے اخبار میں دیکھا کہ یومیہ یورپ میں یومیہ ایک دن میں پانچ سو کافر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ڈبلو اور میں نے یہ خبر پڑھ کر بھی الحمدللہ کہا کہ ایک اسلام دشمن اسلام دشمن شخص جرمنی کے اندر بہتر سال اس نے اپنے جسم پر تیل چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی اس غصے کی وجہ سے کہ روزانہ یہ کافر مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ برداشت نہ کر سکا اور میں نے تو اس خبر کو پڑھ کر خوب الحمدللہ للہ کہا کیونکہ اللہ فرماتے قُل اپنے غصے میں مر جاؤ مر جاؤ اپنے غصے میں ایسا تو ہو کر رہے گا چاہے کافر نہ پسند کریں لیکن اسلام تو پھیل کر رہے گا اسلام پہ خوشبو ہے خوشبو اور خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا یہ خوشبو پھیلے گی تو آپ کبھی ان خبروں سے متاثر نہ ہو کوشش وہ کر رہے ہیں یقینا اس میں کوئی شک نہیں بے تحاشا لٹریچر اور مذہبی ریڈیو اور پروپیگنڈا اور اربوں ڈالر اور ہزاروں این جی اوز اور مشینریاں دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن کوئی قسمت کا مارا شاید ان کے جال میں پھنس جائے لیکن الحمد کوئی باشعور مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فرمایا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر کے رہیں مما ث اللہ انفسہ ممایش عرون اور وہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اپنے عذاب میں اور اپنی گمراہی میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن انہیں اس کی خبر نہیں ہے یا اہل الكتاب لمت اخر نبی آیات اللہ و ان تم کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو اللہ پاک کتنی ہمدردی کے ساتھ کتنی خیر کے ساتھ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، اہل کتاب او کتاب والو او علم والو تم تو علم رکھتے ہو تم تو جانتے ہو پھر تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو یا اہل کتاب لسور مطلب حق الْحَقَّ بل باطل اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو و تک الحق اور حق کو چھپاتے ہو وہ ان تم اور تم جانتے ہو تمہاری بائبل گواہی دیتی ہے کہ آخری نبی آئے گا اور تمہاری بائبل خود بول رہی ہے کہ بائبل خالص اللہ کا کلام نہیں ہے انسانی تحریفات اور انسانی غلطیوں اور تضادات سے بھری ہوئی کتاب حیرت کی بات ہے اس شخص کی جرت پر حیرت ہوتی ہے جو ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے بائبل کو تورات اور انجیل کو من نوعن اللہ کا کلام قرار دے معاذ اللہ جو کتاب یہ کہتی ہو کہ نو علی السلام شراب پی کر ننگے ہو گئے تھے جو کتاب یہ کہتی ہو کہ لوت علیہ اسلام نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی تھی آج بھی یہ موجود ہے سفر نمبر اکتالیس سے پینتالیس تک آپ حوالے دیکھ لیجئے جو کتاب یہ کہتی ہو کہ حضرت داؤد علی سلاط اسلام نے اپنے فوجی سپا سلار کی بیوی بی کے ساتھ منہ کالا کیا اور اسے قتل کروا دیا جو کتاب یہ کہتی ہو کہ حیرت سلمان علی اسلام نے اپنی بت پرست بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شراب بھی پی اور بتوں کے سامنے سیدہ بھی کیا حیرت کی بات ہے کہ پھر بھی کوئی شخص ان کتابوں کی ہر ہر بات کو اللہ کا کلام وہ قرار دے اور کہے کلام مقدس کلام مقدس اللہ اکبر میں قربان جاؤں میں قربان جاؤں اللہ کی آخری کتاب قرآن پر بائبل نے انبیاء علی اسلام کے دامن کو داغدار کیا ان پر تہمتیں لگائی معاذ اللہ ان کو شرابی اور زانی ثابت کیا اور قرآن نے ان کے دامن کو صاف کیا قران نے نوح علیہ السلام کی تعریف کی۔ اللہ کہتا ہے وہ میرے نیک بندوں میں سے تھے۔ قران نے لوط علیہ السلام کی تعریف کی۔ وہ اسماعیل ولین ولی الصحابون سب ہم نے تو اس کو جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ قران نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا وما كفر سليمان۔ سلیمان سلمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ قران صفائیاں پیش کرتا ہے۔ تو جانتے بوجھتے پھر حق کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کہتے اہل کتاب اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ خلط ملک کیوں کر دیتے ہو ایسی تعبیلیں کیوں کرتے ہو کہ پتہ ہی نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے مت تمون الحق حق کو چھپاتے ہو وہ ان تم اور تم جانتے ہو وکال اہل کتابی آمین الینج اہلے کتاب میں سے ایک جماعت کہتی ہے ایمان لے آؤ اس کلام پر جو نازل کیا گیا ایمان والوں پر دن چڑے چڑھے اور کفر کر دینا شام کے وقت لہم یار جی اون تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں یہ انہوں نے سازش کی آپس میں بیٹھ کر تدبیر سوچی کہ کیسے ایمان میں داخل ہونے والوں کو دوبارہ مرتد کیا جائے کہنے لگے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم میں سے بعض لوگ پہلے ایمان قبول کر لیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یا چند دن حضور کے پاس بھی بیٹھیں مسجد بھی مسجد میں بھی جائیں مسلمانوں کی باتیں بھی سنیں اور پھر دوبارہ کافر ہو جائیں اور کہیں کہ ہمیں تو اس دین کے اندر کوئی خوبی دکھائی نہیں دی ہم نے ایمان قبول کر کے دیکھ لیا اس دین کے اندر کوئی خوبی اور کوئی بلائی نہیں ہے چونکہ مکہ والے اہل کتاب کو یعنی یہود کو اہل علم سمجھتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ علم والے لوگ ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے علم والے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اسلام کو پرکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا لیکن ان کو اسلام میں کوئی خوبی اور بہتری نظر نہیں آئی اور دوبارہ مرتد ہو گئے دوبارہ کفر میں آ گئے تو یقین اس دین کے اندر کوئی بہتری کی بات نہیں ہے یہاں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا بلکہ بعد کے ادوار میں بھی ایسا ہوتا رہا بعض کتابوں میں میں نے دیکھا جیڈیا جیوش، جیوش وغیرہ میں کہ جب اسپین میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو بے شمار یہودی تھے جو بظاہر اسلام قبول کرتے تھے لیکن ان کے دل میں اسلام نہیں تھا مقصد محض اسلام قبول کرنے والوں کو بد گمان کرنا اسلام کے بارے میں اور کون کہہ سکتا ہے کون انکار کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج خود مسلمانوں کے اندر بھی یہود و نصارہ کے ہندوؤں کے ایسے بے شمار ایجنٹ ہوں جو مسلمانوں جیسی شکل و صورت اختیار کر کے ان کو اسلام سے بدگمان کر رہے ہوں ایک تولے کا تو نام آپ نے خاص طور پر سنا ہوگا جسے مستشرقین کہا جاتا ہے مستشرقین یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشرقی علوم میں مہارت حاصل کی اور مشرقی علوم سے زیادہ تر مراد اسلامی علوم لیے جاتے ہیں تفسیر میں مہارت حدیث میں مہارت فقہ میں مہارت مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں مہارت حاصل کی اور ان موضوعات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی آپ ان کی محنت کو بعض اوقات دیکھیں تو دنگ رہ جائیں گے اتنی بڑی بڑی کتابیں اپنی زندگیاں کھپا دی اسی کام میں قرآن پر تحقیق کرتے ہوئے حدیث پر تحقیق کرتے ہوئے فقہ پر اسلامی تاریخ پر تحقیق کرتے ہوئے اپنی زندگیاں لگا دی اور بعض اوقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت بیان کرتے ہیں تو تعریف بھی بہت کرتے ہیں جس سے یوں لگے گا کہ ان سے زیادہ بے تعصب تو کوئی نہیں حضور علی علیہ سلاد اسلام کی تعریف کریں گے کہ وہ بڑے مسلح تھے بہت بڑے قائد تھے بڑے اچھے سپاہ سلار تھے لیکن بیچ میں ایسی بات کہہ جائیں گے کہ پڑھنے والے کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثلاً حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہہ جائیں گے ہاں بہت اچھے تھے لیکن اللہ سمم اللہ دماغ میں کچھ خلل تھا تعریف کرتے ہوئے کہہ دیں گے بہت اچھے سپاہ سلار تھے لیکن معاذ اللہ شہوت پرست تھے بڑی عبادت کرتے تھے لیکن معاذ اللہ بڑے لڑاکو تھے بڑے قاتل تھے حضور کے بارے میں اس طرح کی بات کہہ جائیں گے میں نے پہلے بھی سنایا تھا مولاندالماجد دریا بادی بڑے علمی گرانے سے تعلق تھا مطالعے کا بڑا شوق تھا خود لکھے ہے اپنی آپ بیتی میں جو کتاب سامنے آ جاتی میں پڑھ جاتا تھا بس مطالعے کا شوق تھا لیکن بغیر تحقیق کے اس مطالعے نے بالآخر معاذ اللہ ان کو کفر تک پہنچا دیا مرتد ہو گیا انہیں خود لکھا کہ میں جن چیزوں کی وجہ سے مرتد ہوا مثال کے طور پر ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے انگریزی میں ایک کتاب پڑھی جس کتاب کے اندر دنیا کا بہترین ادب جمع کیا گیا تھا یعنی وہ کتاب مذہب کے بارے میں نہیں تھی وہ کتاب ادب کے بارے میں تھی دنیا کا بہترین ادب جو ہے وہ اس کتاب میں جمع کیا گیا تھا چنانچہ لکھنے والے نے اس میں قرآن کا بھی ذکر کیا تھا اور قرآن کی فصاحت کی قرآن کی بلاغت کی اور قرآن کی ادبیت کی اس نے بڑی تعریف کی لیکن تعریف کرتے کرتے ساتھ ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر بھی چھاپی تھی حضور کی ایک تصویر کیونکہ عیسائیوں کے ہاں تو تصویر کیسی بھی ہو وہ مایوب نہیں ہے جو ان کی رنگین بائبل چھپی ہوئی ہے میں نے پچھلے دنوں دیکھی رنگین بائبل جس میں تصویریں بھی ہیں. اس کا صفحہ نمبر اڑتالیس دیکھ لیں صفحہ نمبر اڑتالیس سے جو اگلا صفحہ ہے اس میں ایک مرد اور عورت تص... کی تصویر دی ہے صرف چڈی کے ساتھ یعنی یہ بائبل کے اندر کلام مقدس کے اندر یہ تصویر لگی ہوئی ہے مرگ اور عورت کی تصویر اور یہ کس کی تصویر بتائی گئی حضرت آدم اور حضرت حبا علیہ السلام کی تصویر صرف چڈی کے ساتھ تو ان کے ہاں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دی لیکن تصویر ایسی دی کہ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ معاذ اللہ یہ شخص بڑا ہیبت ناگ اور جلاد قسم کا ہے ایک بدو جیسے بڑا خوفناک قسم کا اور نیچے لکھا تھا کہ یہ محمد کی تصویر ہے اور یہ فلا قلمی تصویر کا اکس ہے